قرآن سنت اور اسلام کی طرف لازمان پلٹنا ہوگا ورنہ ہمارے اوپر نفاق، کفر، ظلم اور فسق کا الزام آیت ہوگا یہ الزام ہمارے اوپر قرآن آیت کرے گا جیسا کہ سرات المائدہ کی تین آیتوں میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَمَن لَمْ يَحْقُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں۔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 کہ عموم کا اعتبار ہوگا اور خاص سبب کا اعتبار نہ ہوگا پھر کیا یہ بات معقول ہے کہ تورات و انجیل میں موجود احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر کفر، ظلم اور فسق کی کرے اور جو قرآن کو چھوڑ کر اس کے اندر موجود احکام الہی کے مطابق فیصلہ نہ کرے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کیا اس کا گنا ان کے گناہ سے کچھ کمتر درجے کا ہے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 باپائیت یا کوئی اور روحانی اقتدار اس کے پہلو پہلو نہیں رہا ہے بلکہ دینی اور دنیا اقتدار دونوں اسلامی خلافت کے ماتحت تھے چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز میں لوگوں کی امامت کے لیے آگے بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ ردوان اللہ علی اجمعین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا ہے